محدثین کا جو موقف ابن ترمیہ نے بیان کیا ہے من منہار السنہ میں محدثین کا موقف کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی منصوص خلافت کے قائل سے منصوص حضرت ابو بکر عضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں جیسے شیخ نے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا ہے میرے سامنے یہ بھی ہے اور جو ان سے بہتر اور افضل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مقرر نہیں کیا سمجھ گیا نا سوال جبکہ منہاد السنہ میں ابن تیمیہ نے رحمت اللہ علیہ نے محدثین کا موقف یہ بیان کیا کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ مقرر کیا ہے کسی کو علم ہو یا نہ ہو یہ علیحد بات ہے ہاں کسی کو علم ہو یا کسی تک معلومات نہ پہنچے لیکن محدسین کا انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے میں منحصر میں تو ایک سوال میرا یہ ہے اگر اس پہ کچھ شیخ طور ڈالنا چاہیں تو میں ان کا مشغول ہوں گا پھر دوسرا سوال بھی پوچھنا چاہوں گا انشاءاللہ شیخ آپ مجھے سوال نہ پوچھا جی کریں <laughs> <laughs> آپ سوالوں کے جواب دیا کریں <laughs> اللہ آپ کو ضائع کر دیں برحل میں اپنا موقف اس بارے بیان کر دیتا ہوں تو یہ تو اللہ نے سوال کرنے ہیں مجھ سے اور آپ سے اللہ آپ کو ذائقہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذائقے تو گزارش یہ ہے کہ میں تو اس رائے پہ مطمئن ہوں کہ اس بارے میں واضح طور پہ کوئی ناس نہیں ہے اشارے موجود ہیں اور ابھی جو میں نے اثر بیان کیا ہے اس میں عمر فاروق کہہ رہی ہیں اور ان سے بہتر اس معاملے کو کون جانتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو میرے سامنے جناب صدیق کا نمونہ موجود ہے اگر مقرر نہ کروں تو نبی علام کا نمونہ موجود ہے مقرر کروں تو جناب صدیق کا نمونہ موجود ہے اور پھر جب ثقیفہ بنی ساحدہ میں بیت ہونے لگی تھی تو جناب صدیق نے کیا کہا تھا کس کی بیعت کر لو عمر کی اگر نس ہوتی جناب صدیق کے پاس تو کبھی بھی توازوں کا مظاہرہ کر کے خلافت کا اشارہ ان کی جانب نہ کرتے یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ توازوں سے کہا جب نہ آ جائے پھر توازو کس بات کی تو پھر تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بارے میں یہ حدیث ہے جیسا کہ انہوں نے اس موقع پہ یہ حدیث بیان کی تھی المتم قریش انصاریوں کو انہوں نے مطمئن کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے حدیث بیان کی تھی کہ بھائی حکمران جو ہوگا خلیفہ جو ہوگا میں سے ہوگا اسلام کی حدیث ہے تو اس موقع پہ وہ یہ بھی بیان کر دیتے کہ حدیث ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوں گے لیکن انہوں نے اس موقع پہ ایسی کوئی بیان نہیں کی اور جناب عمر فاروق نے جب کہا کہ نہیں میری بیعت نہ کرو ان کی کرو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث میں آیا ہے یا نس ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے زیادہ حقدار کون ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا اور آپ کے یہ فضائل بیان کی اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اس لیے میرا ناقص علم تو یہی ہے کہ اس بارے میں بالکل واضح نہیں ہے اشارے کافی سارے ہیں باقی اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے وہ فو کا کلی دیر مین علی بھی <تصالح> تھوڑا سا جیسا کہ شیخ کے سامنے یہ سوال رکھا ہے اور شیخ نے اس پر اپنا اظہار خیال جتنا مناسب سمجھا ہے انہوں نے کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ہے جیسے شیخ نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے حضرت عائشہ سے بھی ہے ٹھیک ہے حضرت علی سے بھی ہے جب ان سے تقادہ کیا گیا کہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کیجئے یعنی کوفہ بل چاہ رہے تھے کہ حضرت حسن کو مقرر کریں تو جو جواب حضرت عمر نے دیا وہی وہ جواب حضرت علی نے بھی دیا ہے جو شیعہ کے جواب میں بہت واضح رات ہے کہ کوئی یعنی یعنی یعنی بارہ اماموں والی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جو شیخ نے یعنی موقف یعنی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احبوبکر کے بارے میں وعدے اشارات کر دیے تھے یہ ایک موقف ہے اہل سنت کا اور محدثین کا بھی لیکن اس کے بالمقابل دوسرا موقف اہل سنت ہی کا اور اہل یعنی محدسین کا جو ابن تعمیر انہوں نے بیان کیا ہے اور اس میں یعنی یعنی کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی یا وسیعت نہیں کی تھی تو محدسین کا ایک موقع یہ کہ وسیت کی تھی اور وسیعت اگر کی ہوتی تو سکیفہ بڑی سایدہ میں حضرت عمر اسے پیش کرتے جاتا کہ شہر نے اظہار خیال کیا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس یعنی یہاں پہ محدثین کا یہ موقف کہ حضرت ابو وکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیت کی تھی ٹھیک ہے وسیت کی تھی اور اس وسیع وسیعت کے لیے یعنی جو احادیث ہیں ان میں سے اب مجھے ان صحابی کا نام نہیں ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا وہ منحصر سننا میں دیکھنے سے مل سکتا ہے جس صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا تھا تو انہوں نے کہا ہاں مقرر کیا تھا پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے جو بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا کہ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کے اپنے باپ کو بلاؤ اپنے بھائی کو بلاؤ میں ان کے لیے لکھوا دوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا میں ان کو لکھوا دوں ٹھیک یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ابن تیمیہ نے محدثین کے اس موقف میں بیان کیا کہ محدثین کے نزدیک حضرت ابوبکر کی خلافت کی وسیعت کی تھی اور میں آپ کو ایک ایک بات بیچ میں رک کے مزید بتانی چاہتا ہوں مزید بتانی چاہتا ہوں بیچ میں رک کے بیچ میں रुक کے ایک بات آپ کو चाहता چاہتا ہوں وہ کیا بتانا چاہتا ہوں کہ موروسیت کے نام پہ موروسیت کے نام پہ اب یعنی क्या یعنی کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ के साथ-साथ ساتھ موقف بدلتے رہتے ہیں اب جو رافیوں کا یا का کا یا جماعت اسلامی کا یا ان سے جو متاثر لوگ ہیں وہ وسیعت والے مسئلے میں نہیں پڑھتے کہ حضرت یعنی اللہ کے اصول کا کوئی وسیع تھا یا نہیں تھا وسیع تھا یا نہیں تھا وہ کس چیز کا انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا موروسیت کی مذمت کو موروسیت ٹھیک ہے موروسیت کی مزمت کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے اس لیے کہ وہ جان چکے ہیں یا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وسیت والے مسئلے میں انہیں شکست ہوگی سیت والے مسئلے میں انہیں شکست ہوگی تو انہوں نے موروثیت کو اور موروثیت میں پھر جو ہے یعنی وراثت کو بطور وراثت اللہ کی شہر بڑی اقتدار کے ساتھ بات کی کہ حضرت عمر نے یہ بیان کیا ٹھیک ہے اور حضرت مبکر نے حضرت عمر کو مہین کیا اور حضرت عثمان کو تو موقع ہی نہ مل سکا حضرت علی نے کسی کو متعین نہ کیا حضرت معاویہ نے جو ہے اپنے نے بعد متعین کر دیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح بڑے اعتدار کے ساتھ لیکن یعنی موروسیت کو ٹارگٹ کرنے والے موروسیت کو ٹارگٹ کرنے والے جو ہیں وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو ملب یا خلاف راشدین تک نہیں جانے دینا چاہتے وہ صرف اس کو حضرت معاویہ تک محدود رکھ کے جی موروسیت امت کے اندر جو ہے اس کا آغاز یعنی موروسیت پھر بادشاہت آ گئی है? है? اور یعنی یعنی اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یعنی موروثیت بادشاہت کو جوڑ کے ان دونوں کو جو ہے یہ میں بیچ میں رک کے بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہاں موروسیت اور بادشاہت کو جوڑ کے ان کی مذمت کر کے پھر وہ اس طرح سے داعشی فکریات کے لیے خلافت کے لیے آگے جو ہے زمین ہموار کرتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو ہم. یہ بیچ میں رک کے میں توجہ دلانا چاہتا تھا محدثین کا موقف اہل سنت کا ایک موقف وہ ہے جو شیخ نے بیان کیا بالکل صحیح بیان کیا میں نے بھی ایک مہانہ پروگرام میں یہی بیان کیا ہوا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام آپ کو یاد ہو تو اس میں میں نے یہی موقف بیان کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد تیاری کے نتیجے میں میرے سامنے یہ بات آئی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہ یعنی آہ، آہ، آہ، آہ یعنی نانی ابن تمی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جب یہاں سنہ میں رد کیا ہے منہاج الکراما جو کتاب تھی شیعہ مصنف کی اس کا رد کی رد میں یہ کتاب لکھی منہاج السنہ تو منہاج السنہ میں اب جب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے بارے میں وسیعت کی ہے یا وسیعت نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو اس مسئلے پہ انہوں نے جب تفصیل میں اس کو بیان کیا ہے تو انہوں نے وہاں بیان کیا ہے کہ محدثین کا ایک موقف وہ ہے اور جن میں سب سے نمایاں ترین جو مضبوط ترین مضبوط ترین انداز میں اس میں سامنے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے لیے وسیعت کی تھی کہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے وہ ہے ابن ہزم مضبوط ترین انداز میں جو سامنے آئے ہیں مضبوط ترین جنہوں نے اس پہ دلائل پیش کیے ہیں اور صحابہ اکرام کے اجماع کو بھی وسیعت کی تارید میں پیش کیا ہے ابن ہزم نے اور انہوں نے یعنی یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ابن حضم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت احو بکر کو وسیعت کر کے نامزد کیا ہے اور پھر یعنی میں وہ بتا رہا تھا کہ یعنی ابن تعمیر انہوں نے جو دلائل پیش کی ہے ایک وہ صحابی کا نام اور دیگر احادیث اور پھر یہ کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے فوراً آپ لکھوانا چاہتے تھے حضرت ابو بکر کے لیے کہ انہیں میرے بعد فریفہ بنایا جائے پھر آپ نے کیوں نہ لکھوایا یہاں انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے بتا دیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکری خلیفہ بنے گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لکھوانے کی جو ہے اور پھر پھر یعنی لکھوانے سے نہ لکھوانا کیوں بہتر تھا اتنی پیاری زبردست ابن نے اس پہ باہر کی ہے آپ کے یہاں بسائز دعوی میں وہ اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہے یعنی مینہ کچھ سننا تھا تو اگر آپ وہ پڑھے اس مسئلے میں تو اب دور جدید میں جو رک کے میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ موروسیت کو ٹارگٹ کر کے اور اس کو بادشاہت سے جوڑ کے پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کسی آدمی نے محنت کر کے مدرسہ بنایا ہے تو پیچھے اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا جو ہے بارش نہ بن سکے کسی آدمی نے کوشش کر کے مسجد بنائی ہے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ مسجد کا پیچھے وارث نہ بن سکے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہم نے یعنی رافظیوں وغیرہ کو کیا لینا ہے اور ان کو کیا لینا ہے یعنی وہ تو یعنی اب یہ یعنی یہ سوچ اور فکر موروسیت کے ساتھ جوڑ کر کے اور اس کو جو ہے جماعت اسلامی کی فکر کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یعنی اپنا یعنی مر یعنی یعنی اپنا مریض کے بارے میں بھی نشاندہی ہو جائے کہ کوئی ہائی بات نہیں ہو رہی باقی مریض سے نہیں الجنے والی بات ٹھیک ہے کہ نہیں تو ایک سوال تو پہلے میرا یہ تھا شیخ سے جو ابھی ابھی جو ہے ابھی دو رہتا ہے آپ خود ہمیں سوال کے بغیر بتا دیتے آپ شیخ خود ہی سوال کریں خود ہی جب دیں شیخ آپ کے ہیں پوچھ لیجئے گا لوگ جو ہے کچھ اور من ہوں اس کے جی ابھی فون کر کے شیخ کا مطلب کیا ہے باپ کے بعد باپ کے بعد بیٹے کا وارث بننا حکومت میں جیسے جناب امیر معاویہ نے انگیت کو بنایا تھا تو اس کو کئی لوگ تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے جناب امیر معاویہ کو نشانہ بنانا تو یہ بڑی خطرناک سوچ ہے جیسے کہ قاری صاحب نے واضح کیا ہے میں تھوڑا سا نشان دہی کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک زیدیہ فرقہ ہے زیدیہ فرقہ ہے ایک شیعہ کا یمن میں بھی جی جی جن کا ہمیں عام طور پہ پتہ نہیں یا اور اس طرح کے شیعہ فرقہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے لیکن دیدیا اور اس قسم کے سوچ کے جو لوگ ہیں اور پھر دین حسینی دین حسینی حسینی دین کیا ہے اس کا وہ لبے لباب موروسیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں لبے لباب جہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی حسینی دین کو واقعہ کا کو ہو موروسیت کی مذمت میں بیان کر رہا ہو تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے چاہے وہ جتنا مرضی سننی ہو جتنا مرضی جو ہے باہر حدیث ہو جتنا مرضی سلفی ہو ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو اسے پتا ہی نہ ہو واقعہ کر بلاک واقعہ یعنی کربلاک ہو یعنی مورو کے ساتھ جوڑ کے مورو کو ٹارگٹ کر رہا ہو تو آپ کے کان واقعہ کن کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ وہ ایک ایسا چہرہ ہے جو کہ یعنی کثیر المطعہ افراد ہی شاید اس تک رسائی پا سکے موضوع جماعت اسلامی کا اس پر بہت زیادہ پچھلے دنوں تک تھا لیکن آج انجینئر ملتا ہے مذمت کر رہے ہیں یہ نیا ایڈیشن ہے روپ ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں تقریبا نیم رافضی کہتے ہیں اور کیا بہت خطرناک آدمی بہت کہتا ہے بہت تک وہ ویسے بھی علماء کرام کی بہت توہین کرتا ہے ابن جامع رحمہ اللہ کی تو بہت کرتا ہے ویسے بھی علماء کرام کی بہت توہین کرتا ہے جی جی پورے ان ویڈیو تو کی ویب سائٹ ہے بات ہو گے سوال نہ کرے آپ جواب دیں کوئی صحیح ہے ناج کے ہاں کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اگر اردو میں جیسے کرسم بتا رہے ہیں میں نے ترجمہ دیکھا نہیں کرسم شاید دیکھو کیسا ترجمہ کر سکتے صحیح ہے نہیں پوری کتاب کیا ہے کہ مختصر کا ترجمہ ہوگا ہاں وہ مختصر کا ترجمہ ہے تو وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں میرے خیال میں اس میں ویسے بھی احسان کر دیا گیا ہوگا خلاصہ ہی ہے تو مفید ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں لیکن ترجمہ میں نے خود میں نہیں پڑھا کر لیکن وہ پھر بھی مختصر ہے اور میرے خیال میں اتنی کافی ہے عام آدمی کے لیے اتنی کافی ہے اس کے میں مختصر ہے جی پوری عربی میں تو اس کی شاید آٹھ جلدیں ہیں شاید نہیں اس سے بچنا چاہیے اس آدمی سے بچنا چاہیے لوگ بھی جو ہے جو نئے بچے ہیں وہ لوگ بھی خود متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ آ... آ... جو ہے نا بتا ہی آگاہی بات ہے ضروری بات نہیں صحیح لوگ کے کے اس میں یہ لوگ جو ہے نا ٹارگیٹ کر رہے ہیں میرے بابیا جی کو اور پھر ہمارے بچے بھی جی متاثر ہو گئے کیونکہ ایک یہی مملکہ یہاں پہ چل رہا ہے تو اس مملکہ کے خلاف بھی اور پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک بنایا جا رہا ہے ہاں یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے کہ وہیں سے بات لے کر یہاں سعودی عرب میں جو نظام ہے کہ ایک خاندان جو ہے وہ بادشاہ کر رہا ہے الحمد للہ انہوں نے محنت بھی کی ہے اور اچھی کر رہے ہیں توحید کی حفاظت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ شرک کے قریب بھی نہیں جاتے اللہ تعالیٰ ان کو مزید محفوظ رکھے اور مزید اللہ تعالیٰ دین پھیلانے کی توفیق نے فرمائے تو اس کو جماعت سامی طرز کے لوگ بہت ٹارگیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اور اس کے مقابلے میں انقلاب ایران کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کی بہت تعید کرتے ہیں اور بول جاتے ہیں ان کا شرک اور صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا قرآن پاک میں تحریف کا عقیدہ وغیرہ یہ سب کچھ بول جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ کرسر نے بھی اشارہ کیا ہے یہ بات جماعت ماسامی تک محدود نہیں رہی ہمارا عام ایلیز جو ہے میں نبی میں دیکھتا رہتا ہوں عام ایلدیز بھی کافی متأثر نظر آتا ہے اسی سوچ سے بس اردیس رفل الدین ہونے کی حد تک ہے رفلدین کرنا آمین کہنا پر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ورنہ سعودی حکام کے خلاف نفرت و بھگس وہ بھی لیے ہوتا ہے اور ایران کی محبت اس کے ذہن میں بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے یعنی کہ امریکہ وغیرہ کے سامنے کافروں کے سامنے اس کے سامنے حالانکہ حقیقت میں آپ دیکھیں تو جہاں جہاں یعنی کہ کفر رہیں قبضہ کیا تو بعد میں انہوں نے جو قبضہ دیا مسلمانوں کو تو وہ رابضیوں کو دیا جو مسلم اسلام کی طرح منسوب ہیں تو رابضیوں کو دے کر گئے وہ کبھی بھی انہوں نے اب دیکھیں یہ جو انقلاب کا نعرہ لگایا گیا تھا لیبیا میں انقلاب آ گیا جی ٹھیک ہے جی فلاں ملک میں آ گیا فلاں ملک میں آ گیا شام کی باری آئی تو نہیں, نہیں. وہاں پہ اسی حکومت کا رہنا ضروری ہے اور اس معاملے میں تقریباً کفر ایک ہو چکا ہے اس مسئلے میں کہ وہاں پہ وہی حکومت رہے اس کو نہ ہٹایا جائے اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے لیکن باقی ممالک میں آپ دیکھیں آپ سب نے انہوں نے انقلاب جو ہے پیدا کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سعودیہ میں یہ کام الحمدللہ نہیں ہو سکا آپ کو پتا ہے کہ یہاں بھی تاریخ مقرر کی گئی تھی لیکن یہاں کی پبلک آپ کو پتا ہے کہ سعودی حکام سے محبت بھی کرتی ہے اور شری لحاظ سے بھی ان کی اطاعت کرنا وہ واجب سمجھتے ہیں اس لیے یہاں پر الحمدللہ اللہ کو ایسی کوئی کامیابی نہیں ملی تو بہرحال یہ سوچ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ سوچ سن کر بہت افسوس ہوتا ہے اور اس کو معمولی سے ختم کرنے کی کوشش کریں تو ہوتی بھی نہیں ہے اس کے لیے بڑی مجلسیں کرنے کی ضرورت ہے ان کی جلدی میں جب سمجھاتی ہیں نا تو لوگ اثر نہیں لیتے بلکہ وہ میرے جیسے آدمی کے بارے میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں یہ بھی ان کے ایجنٹ ہیں یا ان کو پیسہ ملتا ہے یا وہ ہے یا یہ ہے یہ شاید اس وجہ سے اسی باتیں کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے اسی گفتگو سن کر تقریر والے لوگ ہیں جو یہ چھوٹوں گھنٹے کو بہت پیدا ہے مہرب جو یہ بات کرے جو امیر معاویہ کے خلاف جائے وہ تو حلدیس رفیع دین کا ہی ہوگا اس میں پہلا ٹکڑا پہلی بادشاہ رحمت کی کہی آپ نے وہ بیانتا ہے اگر یہ بات ہوتی جناب عمر خروک ان کو ہٹا دیتے ہیں امیر <سوال> معاویہ <سوال> کو ہٹا دیتے ہیں شام سے آپ دیکھیے امیر معاویہ کو شام بلکہ آپ یہ بات بھی دن میں رکھنے والی ہے کہ بنو امیہ کے جو لوگ ہیں نبی علیہ سات اسلام نے بھی ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں اور یہیں کچھ جناب صدیق کے زمانے میں ہوا ہے اور یہیں کچھ جناب عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے بنو عمیا خاندان جو ہے انتظامی لحاظ سے بہت اچھا ہے اسی لیے نبی علیہ اسلام نے بھی ذمہ داریاں دی ہیں اور جناب صدیق نے بھی دی ہیں جناب فاروق نے بھی دی ہیں جناب عثمان نے بھی اسی کو برقرار رکھا ہے جناب عثمان پہ بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں نا جبکہ جناب عثمان کا پہلوں سے مقابلہ کریں تو پہلو نے بھی یہی کچھ کیا ہے انہیں کو باقی رکھا ہے اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھنے والی بنو میاں کے تعلق سے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی تین بیٹیاں بنو میاں کو دی ہیں تین بیٹیاں بنو میاں کو دی ہیں ایک بیٹیا اپنے ہاسمی کو دی ہے جبکہ آج بنو میا کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے محرم کے مہینے میں جو کچھ کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں سب جانتے ہیں چتنا شیخ ہمارے کسی بھائی نے انجینئر گزا کے بارے میں سوال کیا ہے اور روش صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ علی زئی رحمت اللہ علیہ کے نام بہت لیتے ہیں تو شیخ زبیر علی زئی صاحب بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں لیکن وہ کتنے بھی بڑے عالم دین ہوں قرآن اور حدیث سے پڑھ کر کے نہیں ہو سکتے ایک نہیں ہے لہذا مردا انجینئر جب وہ قرآن کی منمانی تعمیر کرتا ہے اور حدیث کی منمانی تعمیر کرتا ہے تو زبیر علی صاحب کا نام کیوں نہیں لے سکتا ہے اسی کو تھوڑی سی تعید کرنا چاہوں گا بلکہ شیخ کے جو باقی شاگرد ہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط طور پہ ان کی طرف کی باتیں منسوخ کرتا ہے اور میرے گھر میں شیخ زبیر جب آخری دفعہ آئے ہیں عمرے کے لیے تو میرے گھر میں بھی آئے تھے تو میں تو زیادہ چونکہ میزبان تھا تو بار بار باہر نکل رہا کمرے سے لیکن جو باقی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ شیخ نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا یہ ان کے فوت, فوت ہونے, ہونے سے چھ مہینے پہلے جلد کی بات بارات کا اعلان جی ہاں تو یہ نہیں فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے کی میں بات کر رہا ہوں شیخ نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے اور یہ بھی شیخ کی بات بڑی اہم ہے یہ بہت اہم بات شیخ نے کہی ہے کہ جو قرآن کی تعویلیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور نبی اسلام کی حادیت کی تو شیخ زبیر علیزی کے کلام کی کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی مسئلہ جی تو اس کی حیثیت ہی ہے بہرحال اس کی تقریروں سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ وہ نیم رافضی ہے شاید یہ کیا ہے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے اس اس کا کوئی مزہ اور مسلک نہیں ہے شیخ اس سے پہلے نا ہمارے پاکستان کے فیصلہ باد شہر میں ایک بابا اسحا گزرا ہے وہ اصل میں آدمی تھے ان کا شرد ہے اس کا شرد اصل اصل میں اس کا شرد ہے اور پھر انجینئر مرزا جو ہے اس کے استاد کون ہیں کہاں سے اس نے علم کیا ہے کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کا استاد جو ہے انٹرنیٹ ہے واٹس ایپ ہے فیس بک ہے شیتان ہے جو ہے گوگل اس کا استاد ہے اور اب تیمیہ وغیرہ کا تذکرہ شیخ بہت ہی برے انداز میں کرتا ہے جی جی جی عام علماء کا کبھی مثلا کہے گا تمہیں کیا بتا تم ریالوں ریالوں والے وہ والے یہ والے ایسے پاس استعمال کرے گا تو ہمارے نہیں وہ حدیثیں ایسی جمع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ابھی حدیث میں نے بیان کی ہے کہ عبادا ابن سامد جو ہے میر معاویہ پہ ناراض ہوگی اس طرح کی حدیثیں وہ لے گا سات کتاب رف الملام نہیں ہوگی تو لوگ عمرہ ہوں گے اب آپ نے رف الملام پڑھ لی ہے آپ تو انشاءاللہ امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی سوچ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے رفع الملام جیسی کتاب نہیں پڑھی اور جناب امیر معاویہ کے بارے میں ایسی چاند ایک باتیں وہ جمع کر لے گا اور سیاق و سبا کے بغیر یہ بھی ہے اب جب وہ یہ بتائے گا کہ جناب امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا اس کے ساتھ جب یہ نہیں بتائے گا کہ نبی اسلام نے بن زید کو کمانڈر مقرر کیا تھا سامہ بن زید کی لشکر میں جناب صدیق بھی تھے جناب فاروق بھی تھے جناب عثمان بھی تھے اس کے باوجود شام میں سترہ سال کی ہیں ان کو جب یہ نہیں بتایا کہ تو زہر ہے آدمی پریشان ہوگا لیکن جس کو ساتھ دوسرے زہیل کا پتہ ہوگا اور شاق اس سباق کے مطابق پڑے گا تو انشاءاللہ اور ان شاء اللہ عنہ انہوں نے رضی اللہ, بن سامد رضی اللہ کو شام بھیجا کہ نہیں بھیجا تبدیل تو, تو نہیں کیا ان کو بھی تبدیل نہیں کیا تبدیل کیا اور خود جو ہے ان کو شام بھیجا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کس نے وہاں متعین کیا تھا حضرت عمر اللہ جی اور ان کو متعین کیا تھا جی ہاں اور دیکھیے موروثیت اسلام کے اندر جو ہے اگر محبوض ہے تو پھر باپ کوارش بیٹا کیوں ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کے والے داود علیہ السلام کے والے سلمان اسلام ہوئے تھے نا ان کے بیٹے ہی تو تھے نا تو اگر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے تو ظاہر بات ہے آدمی اپنے گھر کی زیادہ حفاظت کرے گا زیادہ اس کے تعلق اس کے دل کے اندر نرمی ہوگی اور زیادہ جذبہ ہوگا تو موروسیت اسلام کے اندر اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طریقے سے لوگ پیش کر رہے ہیں اور پھر وہ کیوں کرتے ہیں بھائی ان کے یہاں تو پورا دن اسی پر قائم ہے جو روافذ ہیں ان کے یہاں تو پورا دن اسی پر قائم ہے جی ہاں خلافتوں مروکیت کے اوپر جو حافظ الدین صاحب نے رد لکھا ہے وہ لینا چاہیے سب خلاف جی جو رد ہے حافظ صاحب کا وہ سب کو لینا چاہیے پڑھنا چاہیے وہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے کتاب جی خلافتوں پر اس کا جواب نہیں ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا اس کا جواب تو لکھا ہے حافظ الدین صاحب نے وہ ہمارے مطالعہ میں ہونا چاہیے جی جی کتاب لیجیے پڑھیے اس کو بڑی اہم کتاب اور جو ہے نے بات لکھی ہے کہتے ہوتی دھم کریں گے خلافت منی کے کتاب کے جواب میں جیسے سلاؤ الدین یوسف حقیقت اللہ نے لکھی ابو الحسن ندبی اس پہ لکھتے ہیں کتاب کے تفصیلے میں کہ مودری نے مودوری صاحب نے سٹری ورک کیا تھا اور اس کا ایسا جواب دے دیا کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے کوئی جواب نہ دے دے سلاؤ الدین کے جواب پہ کہتے ہیں کہ کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے تو ان کو چاہیے نا یعنی جماعت اسلامی والے ان سے دور ہو نا شیعہ سے ایران سے دور ہو ان کی مذمت کریں ان کی مذمت کریں ان کو گلے نہ کے مدارس میں کتاب کو داخل کر رہی ہے ہمارے پاس جانے والا تھا اس میں انہوں نے کتاب کو داخل کر دی کون سی حیدرآباد کی بات بتا رہا ہوں اب جو لڑکے یہ پڑھیں گے لڑکے ان کے اوپر تو آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑیں گے ایک سوال کا جواب دن اسے کام نہیں چلے گا جن کا شروع سے یہ دن بن چکا ہے ایک چیز اور لکھا ہے سات لوگ رہ گئے تھے لیکن چھ کی کمیٹی بنائی بہنویج بھی نہیں لکھا مشرا میں سے سات لوگ زندہ چھ لوگ سات لوگ سات لوگ ان کو شامل نہیں کیا میں شامل نہیں یہ دریل ان کی بنتی ہے کیا خیال ہم کر رہے ہیں ان کی راپسیوں کا رد کر رہے ہیں موسوسی حدیث تو اسلام میں جی جی جی جی جی جی نہیں ابھی تک پڑھ نہیں سکا اب جی تک میں ہے میرے پاس کون سی کتاب بہت اچھی کتاب ہے جی جی میں نے پڑھا اس کا جواب میں ان کی تعریف علماء کرام سے اس کی بہت سنی ہے باقی بڑی محنت جی شیخ شیخ کچھ سوال کریں اور یہ دیں لوگوں کا چلا گیا جو ہے شیخ شعیب صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہمارے شیخ نے جو بیان کیا ہے وہ ہم لوگوں نے بھی جامع اسلامیہ پھر مشائق سے یہی پڑھا ہے کہ منسوس نہیں تھی حضرت وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت البتہ واضح اشارات تھے اور اس بات کی پوری گارنٹی تھی کہ ہنستے و بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ منتخب کیے جائیں گے ہم لوگ ہندوستان بھی جو اپنے علما سے پڑھا ہے اور یہاں بھی جامع اسلامیہ میں بھی جنہوں نے سیرت پڑھائی ہے یا اسدیق اس حدیث وغیرہ انہوں نے اسی بات کو راج قرار دیا تھا کہ اس میں راج یہی ہے کہ منصوص نہیں تھی اگر منصوص ہوتی جیسا کہ شیخ نے جو دلا بیان کی وہ بھی ہیں ورنہ پھر اختلاف ہی نہیں ہوتا اور وہ کر صدیق رضی اللہ ہوتا انہوں بھی سے بیان کرتے دیگر بیان کرتے تو, تو یہ ہے کہ واضح اشارات تو ضرور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دن کو باہر خلیفہ منتخب کیا جائے گا اور جیسا کہ شیخ بیان کیا ہے اس میں پہلو اس بات کے خیال کی منصوص تبارہ جی ہاں کتاب جو کتاب میں یہ بات ہے جو لکھنا چاہ رہے تھے وہی چیز تھی کہ وہ چیز دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چاہا دو مرتبہ ایک تو ابتدا میں ہی آپ نے فرمایا جو شہید بخاری مسلم کے حدیث ہے ادولی خاک کا وہ آبا کا کہ اب آپ کے ساتھ میں بیماری کا آباد تھا درد سے ہوا تو اسی وقت آپ نے فرمایا اور وہ پھر جو مشہور بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ کہنا کہ کلیہ اللہ حال بین الکتاب لون کے الفاظ ہے جیسے بھی ہیں ہمارمانا ان کا یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ ساری مصیبت اور مشکل وہیں سے کھڑی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوانے کے درمیان حائل ہو گیا جس کو بہت زیادہ رابضہ بیان کرتے ہیں جي جي اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بات کب کہی تھی جب سبائیوں کا پراپوگنڈا پر بہت زیادہ ہو گیا تھا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی تھی اس کے جواب میں وہاں ابن طلع رحمت اللہ علیہ نے یعنی اسی بات کو ترجیح دی ہے دو موقفوں میں سے ایک موقف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت البکر کے بارے میں ہی لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی جو بات ہے کہ یعنی ساری مصیبت تو انہوں نے کہا یہ اس کے لیے ہے جو اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت مبکر کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا نا جو یہ بات نہیں جانتا یہ مصیبت اس کے لیے ہے جو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مبکر کو مقرر کر دیا تھا ان کے لیے یہ مصیبت کی کوئی بات نہیں ہے یہ مصیبت کی بات جو حضرت عبداللہ بن عباد فرما رہے ہیں اور یہ کم فرما رہے ہیں یہ حضرت عثمان اور حضرت تری کے زمانے میں سبائیوں کا پراپوگنڈ آگے چل کے اس وقت وہ فرما رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ بات پتا نہ چل سکی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات جو ہے حضرت ابو فکر کو اور پھر انہوں نے جو جواب بہت سارے دیے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے کیوں نہیں لکھوایا تو اس میں سے ایک جواب یہ بھی کہ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا تھا کہ جب بنوانا جب اللہ نے بتا دیا ہے وہی کے ذریعے بتا دیا ہے تو پھر نہ لکھوانا لکھوانے سے کیوں بہتر تھا نہ لکھوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوا دینے سے کیوں بہتر تھا کہ اس کی جو وجوہات بیان کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن پڑھیے ضرور کہ کیوں بہتر تھا کیوں افضل تھا اس میں صحابہ کی بھی من صاحبہ کی فضیلت تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی شہرات تھے مطابق اس کے اوپر عمل کریں گے تو زیادہ فضیلت ہوگی زیادہ یعنی معاملہ پختہ ہوگا بنسبت لکھوا دینے کے تو یہ انہوں نے محفوظ دیکھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت آئی ہے چاروں کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہی تو ہیں کہ کوئی دوسرا باہر کا ہے دو سسر ہیں اور دو دو داماد ہیں رشتے تو ہے نا آپ کے باہر کے لوگ ہے. شروع کے دو سسر ہیں اور بعد کے دو داماد ہیں جن کو آپ نے جو ہے اپنا منتخب کیا تھا پہلے وہ من گئے، پھر جی. گئے. تو موروثیت جو ہے اسلام کے اندر غلط نہیں ہے اگر جو ہے اس کے اندر دینداری ہے اس لیے اگر دین نہ ہو تو پھر وراثت نہیں تقسیم ہوتی ہے باپ اور بیٹے اگر دین کے اختلاف ہو جائے تو پھر وراثت تقسیم نہیں ہوگی لیکن جب تک دینداری باقی ہے اس وقت تک جو ہے ہی اس کا وہ ہوتا ہے تو بہرحال یہ چیز تو ان کی طرف سے جیسا کہ شیخ علامہ احسان صحیح نے بھی فرمایا تھا کہ بھائی ہم کر سکتے ہیں تمہیں تو, تو اس کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ تمہارا دین بھی اسی پر قائم ہے جی ہاں بہرحال ایک منٹ آپ لوگوں کے درمیان جو دورہ کرایا گیا ہے یہ کتاب اصل میں دو چیزوں کے علاج کرتی ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اماموں کے تعلق سے تقلید جامد کا شکار ہیں اور ان کی ہر بات کو اول و آخر سمجھتے ہیں اور اپنے اماموں کا رتبہ نبیوں سے بھی زیادہ اونچا رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کے سامنے کتاب و سنت کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ایک تو یہ کتاب ان کے اوپر رد ہے اور خود علم کرام نے باقاعدہ اس کی وضاحت فرمائی ہے اور صحابہ تعبین طب تعبین کچھ اقوال شیخ نے بیان کیے اور یہ سارے اقوال آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں ایمہ کے بھی اقوال آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے جو ہے فرمایا کہ حد سیدیسی ہمارا مذہب ہے اور کسی نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے امام منیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ منع کیا ہے میں آج کچھ کہتا ہوں کم کچھ کہتا ہوں میری باتیں تم کیوں لوٹ کرتے ہو اور بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے اور جو چاروں ایمہ ہیں اور دیگر ایم کرام ہیں ان سب نے اس بات سے منع کیا ہے تو ایک تو کتاب اس بات کا علاج کرتی ہے کہ جو تقلید جامد کا شکار ہیں اور اپنے اما کی بات کو وہی سمجھتے ہیں اور اس طریقے سے پران و حدیث کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ایک تو رد ان پر کیا ہے انہوں نے یہ کتاب محسوس کیا کہ نہیں ہم لوگوں نے محسوس کیا واضح طور پر یہ کتاب اسی کے لیے سمجھ لیجئے ہے سب سے بڑی اہم جو وجہ ہے اسی لیے بار بار ان کے لیے اول تلاش کرنے کے بعد یہ ہی کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا یا رضا نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نصوص آنے کے بعد بھی اپنے امام کی بنا پر اس, اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں بلکہ اس کی ذمہ داری اور خود ان کے والما کا کہنا بھی یہی ہے اما کا بھی کہنا یہی ہے کہ ہمارے لیے کتاب و سنت ہے اور اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے جہاں سمنے لیا ہے قرآن وطیف ہے تم بھی وہیں صاف کرو اور اللہ کے رسول صلی ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کتاب دوسری میری اور سنت کے اندر حدیث اور سنت سب شامل ہے یہ, یہ قادیانی تفریق ہے جو سنت اور حدیث کے اندر فرق کرتے ہیں سب سے پہلے جسے سنت اور حدیث کے اندر فرق کیا ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے اس سے پہلے سنت اور حدیث کے اندر کسی نے فرق نہیں کیا اس کے بعد جماعت سلامی والے فرائی فکر والے اور جن کے اندر انکار سنت کے میں پائے جاتے ہیں ان تمام لوگوں نے اس فکر کو آگے بڑھایا اور پروان چڑھایا اور اب یہ چیز دیوبندیت کے اندر بھی آ گئی ہے اگرچہ ان کا انکار سنت نہیں ہے لیکن یہ چیز ہر انکار حدیث لیکن یہ وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ سنت پر عمل ہوگا حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا جی ہاں یہ دیوبندی بھی آج اس بات کہتے ہیں اصل میں اس کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اس شوشے کو کھڑا کیا ہے سب سے پہلے کہ سنت ہوا ہے جس جو عادت ہو جس پر عمل ہوتا چلا آیا ہو اس پر عمل کیا جائے گا اور حدیث وہ ہے جو آپ کے اخبال وغیرہ ہیں وہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا عمل کس پر کیا جائے گا سنت پر عمل کیا جائے گا حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دونوں طریقے سے موجود ہیں آپ نے جہاں سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے جیسے آپ کی مشہور روایتیں ہیں کہ ماز... کتاب اللہ و سنتی اور دوسری حدیث علیہسنتی و الخلف راشدین المح الدین وہی آپ کی ایسی بھی حدیثیں ہیں جن میں لفظ حدیث کا ذکر موجود ہے اور اس کے لیے چار الفاظ عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں ایک خبر ایک اثر اور ایک حدیث اور ایک سنت اگرچہ کسی معنی کے اندر کچھ تخصیص ہے جیسے خبر عام چیز کو کہا جاتا ہے اور اثر جو ہے اثر میں صحابہ کے اقوال کو لیکن اللہ کے اصول کے حدیثوں کو بھی اثر کہا جاتا ہے تو یہ چار الفاظ ہیں چار اصطلاحات ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے خبر اثر حدیث اور سنت تو حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لفظ سنت استعمال فرمایا ہے وہیں آپ نے لفظ حدیث میں استعمال فرمایا اور ایک دلیل میں اور جیسے کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے پایا کہ اللہ عمران سمیا منی کہیں پر آپ نے مکالا قلم استعمال کیا ہے, ہے کہ کی نہیں ہے سمیا منی مکالتی فہ فضا اس طرح کے الفاظ ہیں اور کہیں پر جو اور کچھ الفاظ ہیں تو وہیں پر حدیث کے بھی الفاظ آئے گئے کہ اس نے مجھ سے حدیث کو سنا اور اس طریقے سے وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو, جو شفا سے متعلق ہے کہ اب وہ حیر تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کی قیامت کے دن آپ کی شفات کا مستحق کون ہوگا تو آپ نے کیا فرمایا کہ کی مجھے اس بات پر یقین تھا کہ لا یا سعلق احد الغیرک انحاد کہ آپ کے علاوہ اس حدیث کے بارے میں کوئی اور مجھ سے نہیں پوچھے گا تو وہاں آپ نے لفظ حدیث استعمال کیا اور وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ من حد ان بدیثرا ان قدبن قدب الفا حد القادبین ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے سنت کا بھی لفظ استعمال کیا اور حدیث کا بھی لفظ استعمال کیا اور صحابہ تابعین طب تابئین یہاں تک کہ غلام محمد قادیانی آنے تک اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی حدیث اور سنت کے درمیان میں فرق لفظی طور پر ہے اور اصطلاح کچھ فرق ہے سنت فقاہ کی اصطلاح میں کہیں گے تو کچھ اور مراد ہوگا جس کے کرنے پر ثواب نہ کرنے پر گناہ نہ ہو لیکن محدثین کی اصطلاح میں حدیث اور سنت کے اندر کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے اور یہ تفریق جو آ کر کے غلام احمد قادیانی نے کی ہے یہ تفریق اس سے پہلے کسی نہیں کی ہے کہ سنت وہ ہے جس پر عمل ہوتا چلا آیا ہو اور عمل کیا جائے گا اسی کو حمید الدین فراہی نے اور اسی کو کیا نام ہے تدبر قرآن جنہوں لکھی ہے کیا نام کا امیر اعظم اسرائی صاحب نے اور یہ کتاب امین حسن تدبر جو قرآن ہے وہ چار جلدوں میں تقریباً ہے <سلام> اور پوری کتاب پور, <سلام> اسے زیادہ پوری کتاب کے اندر صرف اور صرف چالیس حدیث ہیں چالیس <سلام> <سلام> <سلام> حدیث ہیں. <سلام> <سلام> <سلام> تدبر قرآن کیا قرآن کو حدیث کے بغیر کوئی سمجھ سکتا ہے پوری کتاب کے اندر اس میں سے کچھ ضعیب بھی روایتیں ہیں سب ملا کر کے چالیس حدیث زیادہ تدبر قرآن کے اندر حدیث انہوں نے بیان کیا یہ ہے ان کا مستبا یہ ہے ان کا حدیث سے لگاؤ یہ ہے ان کا سنت سے لگاؤ جی تو یہ لوگ اگرچہ واضح طور پر نہ کہتے ہوں کہ ہم سنت کے انکار کرتے ہیں لیکن جیسا کہ علامہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مقالات حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کے ذریعے کچھ تو انہوں نے صاف حدیثوں کا بھی انکار کر دیا ہے کہ نہیں بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا ہے مودودی صاحب نے انکار کیا ہے تفیم القرآن کے اندر اور اس طریقے سے جو ہے اور رسائل مسائل کے اندر اور تفیمات کے اندر میں ہاں وہ سب کیا انہوں نے تو یہ ہے کہ واضح طور پر بھی انکار کیا انہوں نے ورنہ جو ہے چور دروازے تو بلکہ واضح دروازے انکار سنت کے انہوں نے کھول دیے ہیں تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہو اور اس کے اندر صرف چالیس حدیث آپ کو ملے آپ اسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے ہوگی جب کہ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے امام محمد برمبل کہا کرتے تھے قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے اور قرآن بغیر حدیث کے انسان سمجھ نہیں سکتا ہے تو یہ جو حدیث اور سنت کی بات چل رہی ہے کہ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں آج یہ سوچا چھوڑا جا رہا ہے جی ہاں ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کے سوچے کی سنت پر عمل کر حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے حدیث ہے حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے اور یہ غالباً ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس طریقے جی خطیب بغدادی نے یا کسی اور نے بات لکھی ہے ماں مائر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ ماں مائی رحمۃ اللہ دس دے رہے تھے تو ان سے کسی نے انگلیوں کے درمیان خلال کے بارے میں سوال کیا انگلیوں کے بارے میں خلال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لئی سا لئی سفید کا الفاظ استعمال کیا کہ اس بارے میں ہمیں کسی سنت کا علم نہیں ہے تو اس کے ان کے ایک شاگرد جن کا نام عبداللہ برحم مسری ہے بڑے عظیم یہ بھی عالم اور امام ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے جب لوگ چلے گئے تو میں نے تنہائی میں امام اپنے استاد امام مائر رحمت اللہ نے سوال کیا اس کے بارے میں تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو کہا کیا وہ حدیث ہے تو انہوں نے سنت کے ساتھ اس کو بیان کیا تو امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک الفاظ ہے کہ اس حدیث کا مجھے علم ابھی ہوا ہے اور مجھے اس کا علم نہیں تھا اس کے بعد پھر جب بھی ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو کہتے تھے کہ جو خلال کرنا سنت ہے عبداللہ بن امام مالک نے اس کے لیے پہلے کس کل استعمال کیا سنت کا استعمال کیا بعد میں جب انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن محب نے کیا استعمال کیا حدیث. حدیث کا استعمال کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں بھی اور علماء اور اما کے کے ہاں سنت اور حدیث کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی یہ تفریق آج کی جا رہی ہے اور یہ تفریق سراسر جو ہے پادیانے تفریق ہے غلام احمد قادیئین نے سب سے پہلے یہ شوشا چھوڑا ہے ورنہ پہلے حدیث سنت کے اندر کوئی فرق نہیں تھا تو میں بتائیے رہا تھا کہ اس کتاب کا جو موضوع ہے دراصل پہلا تو یہ ہے کہ جو تقلید جامد کے شکار ہیں اپنے علماء کے تعلق سے اور ان کی ہر بات کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتے ہیں یا قرآن کی منمانی تعویل کرتے ہیں یا حدیثوں کی منمانی تعویل کرتے ہیں ان کے اوپر یہ کتاب رد کی ہے اور اس طریقے سے اوئم کرام اس سے بری ہیں انہوں نے اس طرح کی تقلید سے اپنی زندگی میں بھی بنا کیا اور مرنے کے بعد بھی منع کیا ہے ایک تو کتاب اس کا علاج کرتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سوئے زن کا یا غلط فہمی کا یا اس طریقے سے امے کے تعلق سے جو توہین کا یا اس طریقے سے ان کے تعلق سے یعنی بدنیتی کا شکار ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کتاب ان علاج کرتی ہے کہ اور ان سے مراد بڑے بڑے ایم ای کرانے آج کے نہیں مراد ہے یہ بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیے کہ سے مراد ہوا ہیں جو بڑے بڑے اما ہیں جن کے اوپر مسلک اور مذاہب کی تعین کی گئی ہے یا اس طریقے سے جو زمانے کے بڑے بڑے علمات ہیں اور جن کا زہد اور جن کا ورا اور حدیث اور سنت کے تعلق سے یا علم کے تعلق سے ان کی محنت اور ان کی ساری کا جو ہے کامشیں پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں سب لوگ اس کا اعتراف اقرار کرتے ہیں وہ علماء مراد ہیں ورنہ آج پر اس کو نہیں فٹ کرنا جا کر کے جو آج کے لوگ ہیں کہ آپ ان کے سامنے حدیث کہیں تو کہتے کہ نہیں حمیز حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے امام کے ہمارے اس کے خلاف ہی حدیث ہے وہ مراد نہیں ہے یہ جن کے بارے میں شیخ نے آزار تلاش کیے ابن تین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے وہ علماء ہیں جن کے سامنے اگر حدیث پیش کر دیتے تو لوگ فور کر لیتے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کتنے اقوال ہیں اور دیگر امام محمد بن بنمبل کے اور لوگوں کے کہ ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی تھی فر سے رجوع کر لیا کرتے تھے کتنے مسائل کے اندر رجوع کیا ہے کی کہ نہیں ہے اس طریقے سے امام محمد جب وہاں سے مدینہ آئے تو انہوں نے کتنے مسائل کے اندر رجوع کر لیا تو ان لوگوں کے بارے میں چیزیں انہوں نے آداد تلاش کیے ہیں تو جو لوگ ایمہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا اس طریقے ان کی نیتوں پر شک کرتے ہیں یا ان کے تعلق سے غلط جملے استعمال کرتے ہیں جبکہ ان کی نیتوں کے اندر خلوص تھا اور ان کا اصل مقصد حق حق پہ پر پہنچنا تھا اور ان کے اندر اشتہار کی ساری مواصفات اور ساری شروع موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی حق انہیں نہیں مل سکا تو ایسے لوگوں کو ہم کو معذور سمجھنا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں چیز ہے تو جو لوگ علما کے تعلق سے چاہے اس طرح کے گلو کو شکار ہوں چاہے ان کی توہین میں گلو کا شکار ہوں دونوں طرح کے افکار کے حامری اور اسے لوگوں کے علاج یہ کتاب کرتی ہے اس لیے اس کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے داخل نصاب کیا گیا اور دو دورے کے اندر اس کتاب کو ہمارے شیخ عبد الباسی فہیم اللہ صاحب نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بڑی جا فرشانی کے ساتھ وقت نکال کر کے باقاعدہ دیکھیے جہاں جہاں ترجمے کے اندر غلطی ہے یا سہو ہے اس کی طرف بھی باقاعدہ انہوں نے شامدہی کی اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ نے بڑی تیاری کی اور اس موضوع کا حق ادا کیا اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو کوئی بات جب تک سمجھنے نہیں آئے اس سے پہلے کسی اور آگے نقطے کی طرف آپ نہیں بڑھے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور اس طریقے سے ہمیں ان کے علم سے اور مستفید ہونے کی توفیق نائت فرمائے اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ البرامین ہمارے اندر جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے ہمارے منحج کے اندر کسی بھی طرح سے اعتدال اور وسطیت اللہ عبامن پیدا کرنا دونوں جو گرو گروہ ہے آخر میں بھی شیخ نے بیان کیا کہ کی دو طرح کے لوگ ہیں تو ایسے ہی ہمیشہ جو حق ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں ہمیشہ حق ہوتا ہے تو اعتدال یہ ہماری پہچانا بات ودال کے جالنا کم امت وسطا ہم امت وسط ہیں عدول اور خیال والے ہیں عدل اور انصاف والے لہذا جو ہے اعتدال ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے آپ دیکھیے پانچ انگلیاں ہیں ان میں استا انگلی کون سی ہے جو دو کے درمیان چائے دو ادھر دو ادھر اس کے درمیان میں جو انگلی ہے اس کو جو استا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے تو حق ہمیشہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے جی ہاں تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اعتدال پر رہنا چاہیے اور اس طریقے سے علماء کے تعلق سے بدنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر کسی عالم دین سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے تو اس کے بارے میں سے معذور سمجھنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے علماء پر حکم نہیں لگانا چاہیے ہم ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے ہیں کہ علماء کے اوپر حکم لگائیں ہمارا ابھی علم یہاں تک نہیں پہنچا ہے جی ہاں اور عالم اشتحاد کرتا ہے ہر حدیث تدوین کے باوجود بھی ہر حدیث ہر آدمی کے سامنے نہیں ہوتی ہے اگر ایسی بات ہو تو پھر اختلاف کیوں ہوتا فقہ کے اندر فتویٰ کے اندر وہی جو ہے ایک سابی دیتے ہیں فتویٰ ایک سابیت دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے بہرحال یہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے تو ہم علماء کا احترام کریں علماء کا در کریں اور اس طریقے سے جو اہل حق علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں یہ مرزا فرضا کے آپ لوگ بات کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں کہیں لوگ نام لے لیتے ہیں نہ کوئی عالم ہے نہ کسی اس کا کوئی جو ہے کہیں سے پڑھا لکھا ہے نہ اس کا یہ مجہ انجینئر ہے انجینئر ہے مجہور ہے اور یہ فتوا دے رہا مفتی بنا بیٹھا ہے اور جو ہے جو چاہتا ہے جو کہتا ہے وہ جی تو یہ جو ہے میں نے تو نہیں سمجھ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے کیا نام ہے کوئی انجینئر علاج کرتا ہے دنیا کے اندر کرتا ہے اب انجینئر بڑھ کر کے فتوا دیتا ہے है? کوئی انجینئر کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا ہے है? نہیں کیا بھئی ہر ایک کا علم ہے علم حاضر کرو پہ مفسر بھی بنا ہوا ہے محدث بھی بنا ہوا ہے مفتی بھی بنا ہوا ہے اور جو ہماری بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کا نام لے کر کے ہمارے عوام کو اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں باقاعدہ جو ہے اس کے فتنے سے بات رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے فتنے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس سے جو ہے اور ایجنٹ ہے کسی کا اور جو ہے باقاعدہ کسی سائش کے تحت لایا گیا ہوگا اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو حدیث کا نام لے کر کے قرآن کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو علماء کے ساتھ جڑ کر کے رکھیے آپ پاکستان کے علماء ہیں الحمدللہ ہماری جمیت موجود ہے پاکستان کے اندر بھی ہمارے ہندوستان کے اندر بھی جمیت موجود ہے جمعیت کے جو علماء ہیں یہ جو الحدیث علماء ہیں سلفی علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے جی ہاں ہمارے علماء کے اندر کمی ہو سکتی ہے لیکن منہج کے اندر کوئی کمی نہیں ہے ہمارا منہج معصوم ہے منہج ہمارا کتاب و سنت سے مستمد ہے کتاب و سنت اور صلیف صالین کے منہج پر لیا گیا منہ جائیے صلیف صالین کے فہم پر علماء کے اندر قصور ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ان کے ہاں بھی کوئی حدیث نہ ملنے کی وجہ سے تابعین ہے طب تابعین ہے حدیث کا مفو نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے ہاں اس طرح کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں لیکن بحیثیت مجموعی تمام صحابہ کرام کیا ہیں معصوم ان کا منحج معصوم ہے عموئی حیثیت سے بازو کہی جا رہی ہے تو اس طریقے سے ہمارے علماء ہیں اور جو اہل حق علماء ہے اہل حدیث اور سلفی علماء ہے جو منہج ہمارا ہے منہج معصوم ہے وہ افراد کے اندر خامی اور کمی ہو سکتی ہے اور ہم اپنے ملک کے اندر ایک تو اقلیت کے اندر بھی ہیں مسلمان ویسی اقلیت کے اندر ہے اور اہل حدیث تو اسے بھی اور کم لوگ ہیں اس لیے جو ہے جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے جمیعت ہماری ماں اور باپ کی عزت رکھتی ہے اگر آپ کا باپ کچھ غلطی کرے ماں کچھ غلطی کرے تو کیا اپنی ماں اور باپ سے برات کا اظہار کر لیں گے برات کا اظہار نہیں کریں گے آپ ان کے ساتھ رہیں گے جیسے بھی ان کے ساتھ رہیں گے ماں باپ تو دور ہونے کی ضرورت نہیں الحمد للہ ہمارے پاس موجود ہے خامیاں ہونے کے اور ہمارے اندر بھی خامیاں ہیں جی ہمارے اندر بہت ساری خامیاں ہیں ہم جو ہے ان خامیوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال ہے مجبوری کر دیتے ہیں تو جو اتنے بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں اور پوری سیاست اور پورے ملک کے سب کی حفاظت اور تحفظ کا مسئلہ ہے کیا ان کے سامنے مجبوریاں نہیں سکتی ہاں؟ مجبوری ہو سکتی ہیں کیوں نہیں مجبوریاں ہو سکتی تھیں آپ اپنے لیے مجبوری لے سکتے ہیں آپ کے پاس کون سی مجبوری, مجبوری ہے مجبوری ہے جی چھوٹے کی اپنی, اپنے مال کے لیے مجبوری ہے جو ہے کیا نام ہے چھاتی فکر لے کر کے آتے ہیں جالی <laughs> تاکہ انجینئر کی تنخواہ ہم کو ملے ہے کہ نہیں ہمارے یہ حقیقت ہے اس کو ہم اپنے لیے معلوم نہیں سمجھتے تصویر حرام ہے کرنا گزارتے تصویر ہمارے لیے حرام ہے لیکن اپنے لیے حلال کر لیا کہ بھائی مجبوری ہے مجبوری آپ کے لیے ہے تو پوری امت کی حفاظت کا اور تحفظ کا جہاں مسئلہ ہے وہاں پر مجبوری نہیں ہو سکتی ہے اتنا بڑا اختلاف پیدا کر چکے ہیں کیا وہاں مجبوری نہیں ہو سکتی وہاں بھی مجبوری ہو سکتی ہے تو ان مجبوریوں کا آخر کیوں نہیں آپ خیال لگتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے کوئی شیخ ہیں ہمارے کوئی ساتھی ہیں وہ جو ہے کوئی ایسا فتویٰ لینا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق مجھے بھی فون کرتے ہیں شیخ کمیل صاحب بھی پوچھتے ہیں شیخ شویت بھی پوچھتے ہیں اور اور بھی ہمارے ان سے بھی پوچھتے ہیں ایک وہ کوئی اور فتویٰ لینا چاہتے ہیں جو ان کے موافق ہوتی ہیں ہاں جی ہاں, ہاں. ہاں تو اس طریقے سے نہیں ملا ہم سے فتوا تو شیخ کے پاس گئے شیخ نے بھی کہہ دیا آپ کسی اور کے پاس چلتے ہیں اب کسی اور کے پاس چلتے ہیں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اپنا وقت ان چیزوں مت گوائیے غلبہ کے پیچھے مت پڑیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیا اپنے علم کو اپنے وقت کو علما میں گنوا دیں آپ کے پاس جو, جو وقت ہے اس کو علم حاصل کرنے میں لگائیے یہ ضائع وقت ہے یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر کے ایسے ایسے علماء کا نام لیتے جن کا میں نام سنا ہی نہیں ہے شام کے علماء کے بارے میں سعودی عرب کی کے, کے بارے میں فلاں کے بارے میں انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ایسا کہا حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ میں تو اسی میدان میں ہوں لیکن مجھے پتا ہی کہ ان کو نہیں جانتا ہوں انہوں نے ان کے بارے میں بات کہی ہے انہوں نے ان کے بارے میں ہی کہیے یہ پورا وقت جو ہے لوگ اسی کے اندر برباد کر رہے ہیں اپنا یہ بالکل غلط ہے یہ شیطان کی ایک چال ہے جو آپ کو صحیح کتاب و سنت کے علم سے آپ کو دور رکھتی ہے اگر آپ اس سے جاہل ہیں یا آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کے لیے مضر نہیں ہے اللہ تعالی اس کے بارے میں آپ سے نہیں سوال کرے گا علموں کے بارے میں کس نے کس کے بارے میں کیا کہا کس نے کس کے بارے میں کیا کہا تو آپ اس کو چھوڑیے ان تمام چیزوں کو اور اپنے وقت کو حدیث اور قرآن و سنت کے علم کے حاصل کرنے میں لگائیے جی ہاں علماء ادب و احترام کی جو ہمارے علماء ہیں اور ان کے ساتھ رہیے اور ان کے ساتھ جو کر کے رہیے اگر کوئی چیز ان کی بات خلاف ہے تو آپ ان کی بات نہ مانیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیں ان کے اوپر حکم لگانا لگانا شروع کر دیں کسی ایک مسئلے کی بنا پر تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک سازش کے تحت ہمارے لوگوں کو اور اس طریقے سے ہماری ہمارے نوجوانوں کو باقاعدہ علماء سے نکال کر کے کیونکہ یہ جماعت سے نکل جائیں گے تو شکار آسان ہو جائے گا کے کتنی شکار آسان ہو جائے گی جیسے بکریاں اگر ریور سے انہی بکریوں کو شکار کرتا ہے کیا نام ہے وہ بھیڑیا جو, جو نکل جاتی ہے ریور سے اگر ریور کے ساتھ ہے تو ان شکار نہیں کر پاتا ہے اس لیے ہماری جماعت موجود الحمدللہ ہر جگہ موجود ہے اس جماعت کے ساتھ رہیے ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے اور جو اس طرح کے افکار کے لوگ ہیں جو امت کے دنتشار پیدا کر رہے ہیں ایسے سارے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے اور جو ہے اور ان کے جھانسے میں یا ان کے فتنے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو کتاب پڑھائی گئی آپ لوگوں کے سامنے بڑے عظیم مجدد کی بڑی عظیم کتاب تھی اور کتاب بھی ہمارے بڑے عظیم عالم اللہ تعالیٰ ان کے علم میں وزیر دعویٰ فرمائے شیخ عبد الباع صاحب نے آب انہوں نے بڑے ہی شرح و بست کے ساتھ اور بڑی ہی تیاری کے ساتھ کتاب کا حق ادا کیا اور آپ لوگوں کو صحیح علم آپ لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلہ اقبام پیدا فرم اور ہمارے رسول صاحب جو ہے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا حالانکہ جدول میں گیارہ پینتالیس لکھا ہوا ہے جی رسول صاحب بھی ہمارے بہت جلد باز ہیں آپ لوگوں کی خوبی ہے باقی جگہوں پہ ایسی چیزیں لیٹ ہوتی ہیں ٹائم دیتے ہیں ساڑھے گیارہ کا کھانا ملتا ہے بارہ بجے آپ جیڈیول میں پینتالیس رہا ہوں گیارہ پینتالیس ہے کوئی بات نہیں بہرحال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور بہت بڑا ہے میرے ساتھیوں بہت بڑا ہے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان کچھ لوگ اس طریقے سے فطروں کے اندر آ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے ہر روز لوگ جو صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کہیں جمیت جماعت کے تعلق سے کوئی بات کہیں آپ سمجھ جائے کہ اس کے بنہاظ کے اندر کچھ نہ کچھ پل رہے جی ہاں جمیت جماعت کے تعلق سے کچھ کہیں ہمارے اہل علماء کے تعلق سے بدتنی پیدا کریں علماء کے تعلق سے بدلی پیدا کریں یا اس طریقے سے صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کریں صلب صالحین کے تعلق سے کوئی بات کریں یہ کہیں وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں یہ بات تو اپنی پر صحیح ہے لیکن اس سے بات مراد لیا جا رہا ہے اس لیے اپنے آپ کو چوکنہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سائشیں اسی وقت آپ سمجھ پائیں گے جب آپ اہل حق علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تبھی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی تو ہمیشہ ان کے ساتھ آپ کو جو کر کے رہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق نائت ہوں میں خیر